وی ون تلو رو بلے نا مئی دے لو پلا لو دئی لال پلا دیا ونشهد الله إلا إلا الله وحده لا شريك لك ونشهد عمنا سيدنا عبده ورسوله تماما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا فَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَنَّوْلَانَا وَمُحَمَّدِنَا بِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ و آر و باریکلیم سلا کروں سلامی کا یا رَسُولَ اللہ محترم کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے نماز کی چوتھی شرط وقت پایا جانا بغیر وقت کے نماز نہیں ہوتی جس نماز کا جو وقت معیم اس وقت معین میں آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی اور میں نے آپ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ نماز کا ٹائم ٹیبل نماز کا نظام الاوقات ہر نمازی کے گھر میں ہونا ضروری ہے تاکہ کلو اور غروب سہرو اقدار یہ سارے چیزیں سامنے اور موجود رہے تو نمازوں کی حفاظت ہو آج ہم نماز کی پانچویں شخص جو بہت اہم ہے اس پر عدیضہ میں گرانی کلام گھم کلام کرتے وہ یہ ہے نماز کی پانچویں شرط نیت بغیر نیت کے کوئی کام درست نہیں ہوگا جب تک اس کام کی نیت نہ کی جائے مثلا نماز جب آپ پڑھیں تو نماز کی نیت فرض ہو تو فرض واجب ہو تو واجب سنت ہو تو سنت نفل ہو تو نفل اس کی نیت ضروری کسی طریقے سے روزہ جب رکھیں تو روزے کی نیت بھی ضروری ہے بے نیت کے کوشش اگر روزہ رکھے تو سوائے ڈنگ بھر بھوکا رہنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ نیت زبان سے کہلنا مستحکب ہے اصل میں نیت دیتے ارادے کا نام ہے جیسے کوئی شخص شہری کھا رہا اور وہ یہ کہنا بھول گیا کہ کل میں روزہ رکھنا ہوں لیکن دل میں ارادہ ہے کہ روزہ رکھ رہا اس لیے کہ ایک عام آدمی چار بجے رات کے اٹھ کر کے کیوں کھا رہا ہے کھائی کے لیے اہتمام انتظام کر رہا ہے شہری کیونکہ شہری اسی لیے کھا رہا ہے کہ صبح اسے روزہ رکھنا ہے تو یہ شہری کا تناول کرنا کھانا کھانا شہری کھانا یہ بھی نیت اگرچہ زبان سے کرنا بھول گیا ہاں یہ کم نیت غیر معتبر ہوگی کہ جب آدمی شہری کھائے اور کھانے کا بعد یہ نیت کرے کہ صبح میں روزہ نہیں رکھوں گا اب بات بالکل واضح ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اور شہری کھانا بھی کیونکہ نیت ہے بہتر تو یہ ہے کہ جو نیت کا وقت ہے شہری کا اس وقت نیت دی جائے لیکن مختلف قول یہ ہے جس پر علماء نے فتوا دیا اور اس کو بھی جائز رکھ کہ جیسے کوئی آدمی سو جاتا سورج نکلنے کے بعد روزے کا دورانیہ شروع ہو گیا سورج نکلنے کے بعد بھی وہ نیت کر لے تو اس کی نیت موتبر ہوگی روزہ ہو جائے گی ہم نے پرسوں کے درس میں نظام القات میں یہ بات کہی کہ سہوئے گبرا سورج جب نصف نس پر آ جائے اس سے پہلے تک بھی اگر کوئی شخص روزے کی نیت کر لے اس کا روزہ ہو جائے گا ہر کہ کی نیت بی ارادے کا نام اسی طرح روزے کی نیت بھی ہو بانے کاوے کا تباہ کیا جائے طباب نفل ہے یا یافاو یعنی یا فرض ہے کون سا طباب طباب بیارت ہے نقل ہے واجب اس کی بھی نیت کی جائے بے نیت طباب بھی بیکار ہو جائے بلکہ جب احرام تحرام باندھے تو احرام باندھنے بھی نیت ضروری ہے اور اس کے شرائط میں سے تلبیا کا کہنا بھی نیت کرے اور طلبیہ پہنے بی تلب ظاہر کے احرام ہی درست نہیں ہو تو احرام کے وقت میں نفل پڑھنے کے بعد عمری کی نیت کرے اگر عمرہ کرنا پھر اباب کی نیت کرے اگر حج کرنا ہو تو احرام باندھے حج کا حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے وہاں بھی بغیر نیت کے حج نہیں ہوگا نہ عمرہ ہوگا اسی طرح کسی کو جب زکوت دی جائے تو زکات بھی نیت کی جائے اسے بتانا ضروری نہیں جسے ہم زکوٰ کے مسائل میں بیان کر چکے کہ دل میں گرادہ ہو اور یہ ہو کہ میں زکات ادا کرتا ہوں اس نیت سے جو آدمی زکات ادا کرے زکات ہو جائے اسی طریقے سے آج کل رواج یہ ہے کہ عموماً بیوی کی زکات شوہر ادا کرتا بیوی پر زکات واجب بے اسے بتائے شوہر نے ادا کر دی یہ سطف نقل تو ہوا مگر زکوات ادا نہیں ہوئی کیوں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کی نیت شامل نہیں ہاں یہ کب درست ہوگا کہ اپنی بیوی سے کہے کہ تم پر مثلاً چالیس ہزار روپے تمہارے پاس ہیں اور میں ایک ہزار روپے تمہاری طرف سے زکوت ادا کروں اس سے اجازت لے لے تاکہ اس کی نیت شامل ہو جائے اب اس کے بعد میں اس نیت کے ساتھ زکات ادا کرے تو ہو جائے یہی حال قربانی کا بھی کہ اگر وہ بیوی بی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو وہ ایسی قربانی کر کے کہہ دے گی بیوی بی کے نام سے میں نقل ہو جائے گی بیوی بی سے اجازت لے کہ تم پر قربانی واجب ہے میں, میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا تب شرح واجب اس کا جو ہے وہ جب ادا ہوگا زکات میں نماز میں حج میں عمرہ میں آدمی کا نیت کرنا بہت ضروری اگر نیت نہ کی تو بھی نیت کوئی کام بھی درست نہ ہوگا اور علماء نے لکھا مسلمان کے لیے تو اتنی بھلائی ہے کہ فرمایا کہ مسلمان کا نیت کرنا عمل کرنے سے بہتر ہے اس کی نیت کو اتنی وقت دی گئی کہ نیت کرنا عمل سے بہتر ہے مثلاً ایک شخص اچھی نیت کرتا نیت کرتے ہی اللہ تبارو کا بعلا ایک ثواب تو اس کے امان نامے میں لکھ دیتا اس کام کی بھی وہ نیت کرے اور وہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ برائی کی نیت کرے تو برائی بھی لکھ دی جائے مگر اللہ تباروں کا مطالعہ تو اپنے بندوں پر کرم دی کہ نیکی کی نیت کرے تو نیکی تو لکھ دی جائے جب کرے اس کا ثواب الگ لیکن اگر وہ کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو جب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا یہ اللہ تبارک سب تعالیٰ کی مہربانی ہے اس لیے فرمایا کہ نیت جو ہے وہ عمل سے بہتر اب آئیے نیت سے متعلق کچھ باتیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی بخاری شریف کا آغاز کسی حدیث کے کیا کہ اس کے راضی حضرت عمر ابن خسان رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو برسر نمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے سنا بڑی تفصیل ہے اس کی یہ الفاظ ہر آدمی ہونا ان نمل من و نیات تمام تر اعمال کا دار و مدار و نیت پر مشہور ہے کہ امام بخاری کو چھ لاکھ حدیثیں یاد ہیں چھ لاکھ کا فیگر جو ہے اس میں بڑی تفصیل ہے کہ کیا واقعی حدیثوں کی تعداد چھ لاکھ ہے نہیں بلکہ جو چھ لاکھ یا سات لاکھ یا دو لاکھ یا تین لاکھ حدیثیں بیان کی جاتی کیونکہ ایک ایک حدیث کئی طرق پر آئی ایک ایک حدیث کے بیس بیس پچیس پچیس ہاوی الگ الگ وہ حدیثیں آئیں اس لیے ان سب کو جمع کیا جال تو اتنی تعداد بنتی ہے کہ جی نفسی ہی حدیثوں کی اتنی تعداد نہیں صنعتیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے فنے حدیث میں جس میں ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے مجھے بتائیے کہ ایک آدمی اگر نافو شاعر آج کل تو ہر نافو شاعر بن گیا اوٹ پٹانگ کلام اتنا آکتا ہے کہ اللہ خبروں کا بتایا کہ فنح نع بانوں کو یہ مشورہ ہم بھی دیتے ہیں آپ بھی دیں کہ بزرگوں کا کلام پڑھا کر کوئی آدمی نعتیہ شاعر اور اس نے پچاس ناتیں لکھی ہو اسے کتاب چھاپنی ہو تو وہ سوچتا ہے کہ نعت کا آغاز کس سے کیا جائے شاعروں کے لیے بڑا جیب مسئلہ ہے عام شاعر کہ کئی ازلیں کہیں اب وہ کون سی عزل سے اپنے ناتیہ دیوان کا ہے؟ ابتدا کرے کتنا بڑا مسئلہ امام بخاری جی نے کہا جاتا ہے کہ چھ لاکھ حدیث یاد ہیں جس کو ہم نے اس بحث کو ایک ہاتھ مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر ہم نے تقریر کی تو اس میں ہم نے یہ ساری باتیں وہاں بیان کی امام بخاری بخاری شریف لکھتے وقت کہ کتنا صحیح انتخاب کیا کہ چونکہ ان نمن اعمال ونیا کہ تمام سر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس لیے امام بخاری نے بخاری شریف کی افتتاح اور ابتدا نیت والی حدیث سے کی اب مسئلہ کیا تھا ایک تدریفی کلام ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے فصح پردہ کیا معاملہ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدین شریف چلے کچھ لوگ حضور کی تائید میں دین کی تائید میں اسلام کی کشاعت میں مسلمانوں کا دبدبہ بہن مسلمان ایک مربوط قوت بن جائیں اس نیت سے حضور علیہ صدات اسلام کے ساتھ جب اجرت کر گئے تو صحابہ اکرام علی اردوان میں اجرت کر گئے اگر آپ سیرت میں یہ بات پڑھیں باں صاحبہ اکرام علیم الردوان کو لوگوں نے روک لیا تم اجرت نہیں کر سکتے تم یاد ہے تم فلاں جگہ سے مکام آن کر کے بسے اور کتنے کتنے ہزار دینار تم نے مکام کمائے یہ کیا کمائی لے کر تم مدین شریف میں جاؤ گے کیا ہوگا یہ جو تم نے بیوی کی ہے یہ ہمارے قبیلے سے کی بچے سب ہمارے یہاں اور تم ہجرت کرنے جا رہے تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں سب یہاں چھوڑ جاؤں ان کا سنو لو یہ بی یہ دولت یہ مان یہ دنیا متا دنیا یہ سب تم رکھو میں ہجرت کرنے گا زندگی بھر کی کمائی چھوڑ اور پھر اس کے بعد کافی مرکز بےمان ضرور مگر انہوں نے ان کے بال بچوں کو کی کرا دی نہیں کی تھی بدتری جب سارا سامان جب قبضہ کر لیا تو بال بچوں نے بھی ہجرت کل بڑی بڑی قربانیاں دیں لوگوں نے ہجرت کرنے تو وہ ہجرت کا سواب پایا جس نے ہجرت کی اس حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک استاد تھے جنہوں نے ہجرت کاری کے لیے کی کوئی حسین جمیل عورت کی مدین منورہ ہے یہ اس سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنے گئے اب دوسروں نے ہجرت سو کی دین کے لیے دوسروں نے ہجرت ہجرت کی دین کی تاریخ کے لیے اسلام کو پھیلا اور انہوں نے نیت کی ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے فرمایا کہ جس نے جو نیت ہجرت کی کیسے ہی ثواب ملے اگر دین کے لیے کی ہے تو اس کو ثواب ملے شادی کے لیے اگر کی ہے تو وہ جو ہجرت ہے سواب ہجرت کا وہ انہیں نہیں ملے گا کہ جو ہجرت دین کے لیے جنہوں نے کی ہے وہ ثواب انہیں نہیں ملے گا تو مطلب یہ ہے کہ جیسی نیت بزرگان دین کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت جیسی نیت ہوگی ویسی برکت تو نیت کا ہر کام میں بہت بڑا دخل ہے اچھا اب آئیے میں نے یہ عرض دیا کہ نیت جو دل کے ارادے کا نام اور یہ پانچویں شرط ہے نماز اب اس میں آئیے نماز کی نیت سے متعلق ایک شخص و کرنے کے بعد آتا امام صاحب کھڑے ہوئے کوئی آدمی کچھ نہیں جان پا اور اگر اتنا کہتے کہ جو نیت امام کی وہی میری اللہ اکبر نماز ہو جائے اگر امام کے پیچھے فرض پڑھ رہا ہے تو فرض کی نیت کرے تلابی پڑھ رہا ہے سنتوں کی نیت کرے فطر اگر پڑھ رہا ہے تو فطروں کی نیت کرے یہ نیت کرنا یعنی دل میں ارادے کا پایا جانا ضروری علماء نے لکھا کہ نیت کا مختصر مقوم کیا ہے ضرورت کے مطابق کیا ہے ایک شخص نماز پڑھنے آ رہا ہے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا اس کی نیت ایسے حاضر ہو تو اس سے پوچھے کہ بھئی کون سی نماز پڑھ رہے کہ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں نماز اثر پڑھ رہا ہوں یا مغرب پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کا اتنا حاضر ہونا بہت ضروری ہے امام کے پیچھے جب کھڑا ہو آدمی تو نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ یا دو رکاق نماز پڑھوں یا چار پڑھوں واسطے اللہ تبارک کا بتا پیچھے اس امام کے منہ میرا طبل شریف کی طرف اگرچہ قبلہ شریف کا کرنا ہمارے یہاں شرائط یا فرائض میں سے نہیں ہے لیکن مستب ہے کہ وہ یہ بھی کر اچھا مطلق رہے کہ جو امام موجود ہے پیچھے اس امام کے کئی دفعہ ہمارے پاس مسئلے یہ آئے کہ مختصی اور امام دونوں کوئی دوست اور جاننے والے فرق کیجیے امام صاحب کا نام تھا عبد الجار انہوں نے جب نیت کی کیونکہ مسائل پوچھتے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو باخبر کر انہیں نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں مولانا عبد الجبار صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی پیچھے عبد الجبار کے موترف کابے شریف اب ختم ہوئی جب دعا کرنے لگے تو بجائے عبد الجبار کے مسلے پہ عبد الرحمان اب کا دیا جا کیونکہ اس نے معین کر لیا اس لیے نماز فاسد ہو گئی اس امام کو کے لیے کیا معینی اپنا کام بڑھانے کے لیے کہ بھئی نیت کی اس نماز کے پیچھے اس امام جو امام بھی کھڑا زیر ہو زید ہو بکر ہو خالد ہو امر جو امام بھی کھڑا اس کے پیچھے نیت کر کے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے ترابی میں ترابی کی سنت کی واجب اگر ہے بطر تو واجب کی نیت کریں فرض ہے تو فرضوں کی نیت کریں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس میں تعین بہت ضروری ہے جیسے کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں وہ کہے کہ بھائی میری دس یا پندرہ عصر کی نماز قضا ہوئے زہر کی تو میں اپنی زہر کی قضا ادا کرتا ہوں اللہ اکبر نہیں ہو دن متعین کیا جائے ایک کس دن کی نماز قضا ہوئی جس کی وہ نیت کرتا علماء نے ہماری بے عربی ہماری کمزوری کو دیکھ کر ایک اچھا مسئلہ لکھا مثلا کسی کے ذمے دس بیس نمازیں سو پچاس نمازیں یا خدا نہ خاصا ہزاروں نمازیں جیسا کسی آدمی نے چالیس سال تک نماز نہیں پڑی چالیس سال کے بعد اس راہ پر لگا تو فرض چیز کہ بارہ سال میں بھی بانی ہوا تو چالیس سال نماز اس میں چالیس سال کی عمر تک نماز نہیں پڑی اب کیا ہوا پتہ لگا کہ اڑتیس سال کی نماز اس کے ذمہ وہ کیا کرے وقت ظہر کی نماز کی نیت کرے نہیں علماء نے ایک سہولت لے وہ سہولت کیا ہے کہ جس کے ذمہ زیادہ نمازیں ہوں تو وہ نیت یوں کرے کہ نیت کی میں نے کس نماز کی واقع اللہ تعالیٰ کی نماز ظہر جو میری زندگی میں سب سے پہلے قضا ہوئی موترف کابر شریف کے اللہ کا اب اللہ قباروں کا مطالعہ کو تو معلوم ہے کہ کون سی نماز آپ کی سب سے پہلے قضا اچھا پھر ہر دفعہ یہ کہے کہ جو سب سے پہلے سزا ہوئی ظاہر جو پہلے والی تھی وہ ادا ہو گئی اب سب سے پہلے سزا کون سی آئی وہ دوسرے نمبر پہ آ گئی یا یوں کہہ دے کہ نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے چار رقم نماز ظہر جو میری زندگی میں سب سے آخری میں سزا ہوئی یہ نیت کر لے اب ظاہر کہ جب سب سے آخری میں جو سزا ہوئی وہ ادا ہو گئی اب آخری والی دوسری رہ گئی تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی تعین بہت ضروری کہ فلا نماز کی میں نیت کرتا ہوں ہاں جیسے آج خدانہ خاص تھا کسی کی نماز ادا ہو جائے نماز قضا ہونے کے بعد وہ آج اس ظہر کی نماز میں فجر کی ادا کر رہا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وہ فرض ادا کرتا ہوں جو میرے آج فجر کی نماز قضا ہوتی اس نماز کی نیت کرتا ہوں یا آج دہر کی قضا ہو اس کی میں نیت کرتا ہوں تو اس طریقے سے اس نماز کی تعین بہت ضروری ہے کہ جو نماز قضا ہو اس کو ضرور نیت میں شامل کریں مطلب چار زہر پڑھتا ہوں نہیں ہوگی اگر متعدد نمازیں کسی کے دن تو اسی طرح نماز میں اجمے زکاط میں ہر جگہ نیت کا پانا بہت ضروری اور کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ کوئی پوچھے فوراً بتا دے کہ میں زہر کی چار رکعت پڑھ رہا ہوں یا عصر کی چار رکعت پڑھ رہا ہوں اور کس طریقے سے اور انسان مسلمان کی نیت جتنی اچھی ہوگی ثباب اتنا زیادہ ہوگا جس کو ہم اخلاص نیت بھی کہہ سکتے یعنی اخناص جتنا زیادہ ہوگا ثباب اسی قدر زیادہ ہوگا احتیاط جتنا بڑھے گا شا بھی قدر پڑے گا میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شاید ہم نے اس کو تقریر میں بھی کہا مولانا روم نے اس کا ذکر کیا کہ ایک صاحب انہوں نے نیا مکان بنایا نیا مکان بنانے پر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی عالم دین کسی نیک آدمی کو لے جائے دعا خیر کریں قرآن پانی ناد پانی محفل میات مکان بننے کے بعد شاید اپنے مرید کے گھر گئے جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکان میں ہر مکان میں کھڑکیاں ہوتی ایک کھڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ تم نے کھڑکی کائی کے لیے کھولی کے لیے کھڑکی کھولی مان کر دیا پیر صاحب آپ بھی سادے آدمی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے روز واپس میں کھڑکی اس لیے کھولی تاکہ ہوا ہے تو بات تو اچھی تھی بولی کہ کھڑکی سلی کھولی کہ ہوا ہے مولانا روم کہتے ہیں شیخ نے کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کھڑکی نکالتے بت یہ نیت کرتے کہ یہاں سے ازان کی آواز آئے گی اس کھڑکی سے ازان کی آواز آئے گی تو میں تیاری کر کے نماز با جماعت کے لیے جاؤں اچھا اگر تم یہ نیت کرتے کہ یہاں سے ازان کی آواز آئے گی تو کیا ہوا نہیں آتی اگر یہ نیت ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو کیا ہوا نہیں آتی کہ نئی سانگی کھڑکی تو اذان کے لیے کھولی گئی ایسے ہوا نہیں آئی ہوا تو پھر بھی آتی پر میں حضرت ہوا تو پھر بھی آتی پر لیکن ہوتا یہ کہ تمہارا گھر کی کھڑکی کھولنا بھی تمہارے لیے عبادت بن جاتا یہ بھی تمہارے لیے ثباب بن جاتا تو کہنا کیا تھا کہ نیت جتنی بہتر اور اچھی ہوگی ثباب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا آج کل بے عربی کا عالم یہ کہ ہماری نیت ہی خراب ہو ہماری نیت ہی خراب ہو گئی اس لیے سارے ہمارے گاؤں میں سے برکت اٹھ گئی کسی سے ادھار لیں تو میرا خیال لوگ آتے ہیں جی مولانا کوئی تعریف دیجئے ادھار واپس نہیں کر رہا یہ جی کر رہا ہم اسے سے مجبوراً کہتے ہیں بھائی میرے اس نے واپس دینے کے لیے ادار لیا کب میار وہ تو اسی وقت اس نے نیت کر لی تھی کہ نیت کرتا ہوں میں پیسہ واپس نہ کرنے کی وہ تو اسی وقت نیت کر لے کر کیا ہوا ویسی ہی برکت ہو گئی اب آپ دیکھیے کیا ہوا کہ جناب ہر آدمی پریشان ہے کہ میں کما رہا ہوں برکت نہیں برکت نہیں وجہ یہ کہ جب نیت خراب ہو جائے تو برکت کا ہو کر کے رہ جاتی جیسے نیت ویسی برکت ہر معاملے نیت کرے ہوگی کتنا بڑا انعام نیکی کی کوئی نیت کرے تو ایک قدر دکھ لیا جائے گا اگرچہ آپ نے ابھی اس نیکی کو نہیں کیا اور گناہ کا ارادہ کرے تو جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک گناہ نہیں دکھا جائے گا تو انسان کی اور مسلمان کی نیکی یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا نام اور اس میں اخلاص یا جتنا زیادہ ہو جتنا زیادہ اخلاص اسی قدر اس میں برکت ہوگی اور نیت اور اخلاص ہو ہم نے اخلاص پر ایک مرتبہ جمعے میں کلام کیا وہاں امام نووی کی یہ حدیث ہم نے بیان امام نووی رحمت اللہ علیہ کی دیتی کتاب ہے پر جس کا نام ہے بستان العارفین امام نووی نے بستان العارفین نے حضرت حضیف ابن یمان سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا حضرت حضیف ابن یمان کیسے حضور سے پوچھا کہ حضور اخلاص کیا ہے خلوص کیا ہے یعنی اچھی نیت کیا ہے یہ ترجمہ بھی آپ کریں تو حلور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہی بات جبریل امی سے پوچھی لیا ہے خلوص کیا ہے, ہے؟ اخلاق نیت کیا جبریل امی نے مجھ سے کہا میں نے یہ بات اللہ تعالی کے دربار سے پوچھی کہ اللہ تبارک کا وطالیہ اخلاص کیا ہے اچھی نیت کیا ہے تو ربی کریم نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس مومین کے سینے کو پسند کرتا ہے یہ راز کو اس میں رکھ دیتا ہے کہ اس کو عطا فرما دیتا اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ بہت سے عہد حدیث بیر مخلف کہتے یہ دیکھی زبان سے کہنے کو کیا صحابہ کرام علیم رضان کی نیتیں بہت صاف اور ستھری ہوتی اس لیے ہمارے امام نے کہا دل کا ارادہ بھی ہو اور زبان سے نیت کا کرنا مستحب ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیا جائے یہ ہم نے جو پانچویں نماز کی شخص یہ ہم نے بیان کی اور انشاءاللہ اللہ بہت تیزی سے جا ہم نماز کی بہت اہم شب جو شرائط نماز میں آخری فرائض نماز میں اول وہ تقدیر تحریم اللہ اکبر کرے کہ نماز کا آغاز کیا جائے وہاں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ نمازیں ضائع ہو جائیں اصل اس کا تلفظ ہے کیا اور اس کو شرائط میں کیوں رکھا فرائض میں بھی اس کو کیوں رکھا گیا اور کس سلسلے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان اللہ تبارک و تعالی موقع ہوا تو ہم آئندہ دس میں بیان کریں گے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جو کہاں سنا گیا ملائی کریم اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے و توم سلا تم و سلام منا کار سو لو شام کرنا یو پُن فلاں میمبریات مر